نہیں نہیں کوئی فرض یا واجب نہیں ہے بذات خود ہو نمازی فرض یا واجب نہیں نفل کوئی آدمی اگر مسجد سے اٹھ کر اپنے گھر چلا جائے اور گھر جانے کے بعد بھی اگر وہ اشرا پڑھ لے تب بھی اس کی اشرا ہو جائے گی لیکن وقت کا تعیون ضروری ہے اعلی حضرت فاضل برج رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فتح و رضویہ میں اس کا تخمینہ یہ لگایا ہے کہ جیسے چھ بجے سورج اگر طلوع ہو رہا ہو تو اس میں بیس منٹ اور ملا یہ طلوع آفتاب کا وقفہ ہے یعنی بالکل نہیں کہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھ بجے سورج طلو ہو رہا تو پڑھ لیا جائے نہیں بلکہ طلوع آفتاب میں بیس منٹ کا وقفہ کر کے جب دھوپ چمک جائے تو اس کا وقفہ جو ہے دورانیا بیس منٹ اس کے بعد وہ شراب پڑھے گا نہیں نہیں ساتھ نہیں اس کو بھی ذرا اور دھوپ تیز ہو جائے تو اس کے ایک آدھ گھنٹے کے بعد پڑھے گا جی ہاں چارج ایک منٹ میں ذرا سا ایک منٹ